ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن خيئات عمالنا من يهده الله فلا مذنله له ومن يزنله فلا حادية له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعدو فئین خير الحدیث کتاب الله و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مغدساتها و کل مغدسة بدا و کل بدات زلالة في النار اعوذ باللہ من بسم النبی ولا له بالقول کا جہر باب تم نے باب معلوم مولانا نل رات میرے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ میں اکھاڑا شہر کے ایک دورتادہ کنارے پر واقع اس مدرسہ میں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر اس بات سے حوصلہ ہوا اور اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے مدارس کے لیے محبت اور اپنے تعلیمی اداروں کے لیے عقیدت کے جذبات موجود ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اس مدرسے کے چلانے والے خلوص اور نلاحیت کی دولت سے مالا مال ہے کہ جس کا کرشمہ یہ ہے کہ اس دور افتادہ علاقے میں بھی لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع موجود ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ربے کائنات آپ کی دین سے اس محبت کو قائم و تائم رکھے اور اس محبت اس تعلق اور اس پیار کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ساتھ ہی میں رب کی بارگاہ میں اس بات کی دل بجا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور اس کے لیے جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا میں اس کے بہترین اثرات مرتب فرمائے حقیقی بات یہ ہے کہ یہ مدارس اور یہ دینی ادارے یہ تعلیم گاہیں اور یہ درس و تدریس کے مراکز اس دور میں دین اسلام کے سب سے بڑے محافظ اس لیے کہ اگر یہ مدارس موجود نہ ہو اگر یہ دینی درسگاہیں موجود نہ ہوں تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کی خبر دینے والا دین سکھلانے والا دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہ ملے اور خاص طور پر آج جبکہ الہاد کا بے راہ روی کا اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا بدعات کا جہالت کا اور خرافات کا دور بڑھا ہے کوئی ہمیں ایسا آدمی میسر نہ آئے جو ہم کو اس حقیقی دین کی خبر دے سکے جو دین حضرت محمد الرسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے کیوں تو بجا رہے ہیں سامنے آپ کو میں پڑھ آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے ارسٹ کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود تمام تر دشواروں کے ہوتے ہوئے تمام تر کٹھنائیوں کے باعث تمام تر مخالفتوں کے ہوتے ہوئے ایسے دیوانے موجود ہیں جو دنیا اور دنیا والوں کی باتوں کا ان کی گالیوں کا ان کے الزاموں کا ان کے بہتانوں کا ان کی دشنموں کی پرواہ کیے بغیر خالص کتاب و سنت کا نعرہ بلند کرتے اور لوگوں کو اللہ رسول کا پیغام سناتے اور اس کے بدلے میں دنیا والوں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے یاد رکھو آج دین جو ہم میں موجود ہے کتاب و سنت کی روشنی جو ہم طرح پہنچی اور آج جس کتاب و سنت کو ہم اپنائے ہوئے یہ انہی درویشوں کا رہی نمندک ہے انہی کی کامشوں کا سلا ہے انہی کی کوششوں کا سمڑا ہے انہی کی جوک کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ہر خطے میں کتاب و سنت کی آواز موجود ہے کوئی دنیا کا علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں آج کتاب و سنت کا پیغام نہ موجود ہو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مخالفوں کی تقریریں سنتے تھے تو ہمیں یہ سنائی دیتا تھا لوگ کہتے تھے او جی یہ وہ بھی یہ اپنے آپ کو مواحد کہلانے والے یہ کتاب و سنت کے ماننے والے صرف ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں باقی ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے یہ ہم سن کے آئے آپ نے بھی سنا ہوگا بلکہ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے اور جی ہندوستان پاکستان میں کہاں موجود ہیں دو چار شہر ہیں جن میں ان کا وجود ہے باقی ان کا تو میں بھی کوئی نہیں جانتا آج ان مدارس کی برکت سے اللہ کا انعام اور اللہ کا اکرام ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا موجود نہیں جہاں ایم حدیث کی دعوت موجود نہ ہو کوئی دنیا کا خطہ میں ابھی دو چار روز پیش کر ایک جلسے میں بتلا رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں کوریا گیا ہوا تھا آپ نے نام سنو بھی شاید اس ملک کا بھی نام نہ سنا ہم سنا کرتے تھے کہ ایک بہت دور کا ملک ہے چین ایک اس سے بھی دور کا ملک ہے جاپان یہ کوریا چین جاپان سے بھی دور کا ملک ہے پہلے چین جانا پڑتا ہے پھر جاپان جانا پڑتا ہے اس کے بعد آدمی کوریا جا کے پہنچتا ہے پچھلے دنوں وہاں سے مجھے دولت آئی کہ وہاں ایک مسلمانوں کی مسجد بن رہی ہے آپ بھی اس کے افتتاح کے لیے آئے میں حقیقی طور پر پا بڑا حیران ہوا کہ یہ دولت نامہ مجھے کہاں سے آ گیا مجھے وہاں کون جانتا ہے میں نے کوریا کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا انہوں نے بھی مجھے خط لکھا جی کہ آپ کے لیے دعوت نامہ آیا ہے آپ کوریا چلے میں نے اس سفیر سے پوچھا یہ کوریا اس میں مسلمان کب سے موجود ہیں اس نے کہا کوریا میں سب سے پہلا جو مسلمان ہوا ہے آج سے اٹھارہ سال پہلے سن باسٹھ میں مسلمان ہوا ہے سب سے پہلا مسلمان کب ہوا ہے سن باسٹھ میں اٹھارہ سال پہلے میں اور حیران ہوا میں نے کہا کوریا میں بارہ اٹھارہ سال پہلے اسلام آیا ہے خدا جانے میرا ان کو کیسے علم ہو گیا اور دعوت نامہ بھی برا حراست میرے نام پہ آیا میرے مکان کے پتے بڑا میں بڑا حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے کیسے مجھے باپ اتنا منا میں عربی میں تو اللہ کا شکر ہے میری بہت سی کتابیں ہیں انگریزی میں بھی کئی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے پھر میں نے پوچھا کہ کوریا کی زبان کیا ہے میں نے سمجھا شاید کچھ عربی کے لوگ ہوں گے کچھ انگریزی کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی انہوں نے کہا بھی کوریا کا کوئی آدمی نہ عربی جانتا ہے نہ انگریزی جانتا وہاں کی زبان کورین ہے میں اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ کوریا کے لوگ یہ نہ انگریزی زبان جانتے ہیں نہ عربی نہ فارسی تو میری کتابیں تو ان زبانوں میں موجود ہے یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے ان کو کیسے سے پتا چل گیا خیر میں نے کہا جانا تو چاہیے تھوڑے سے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے اور کوریا کے ملک کی دوسری مسجد بن رہی ہے دوسری مسجد بنی بن وہاں اب پتا ہے وہاں جانا چاہیے گورنمنٹ کو پتہ چلا پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ اس دورے کو سرکاری طور پر قرار دے گا یہ دورہ سرکاری ہوگا اور حکومت پاکستان آپ کو سرکاری طور پر یہاں بھیجنا چاہے گا سر میں نے کہا ٹھیک ہے حکومت پاکستان نے بڑا اہتمام کیا وزیر کے لیول پہ میرا وہاں سارا ارینجمنٹ کیا جب میں وہاں گیا تو وہاں لوگ جو استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے وہ مجھ سے ملے کورین لوگ تھے سارے حکومت کے بھی کچھ نمائندے تھے کیونکہ میں سرکاری طور پر وہاں گیا تھا کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت نامہ بھیجا تھا یہاں سے پہلے چین گیا چین سے جاپان گیا جاپان کے بعد پھر کوریا پہنچا کوئی بائیس گھنٹے تیئیس گھنٹے کی ہائی جہاز کے سفر کے بعد اتنا لمبا سفر ہائی جہاز کا بائیس تیئیس گھنٹے کا سفر جب میں وہاں پہنچا تو بیس کے قریب نوجوان جن کی عمریں پندرہ سال سے لے کر سولہ سال سے لے کر پچیس سال تک کی ہوگی ساری عمر ان کی سولہ سال سے لے کر پچیس سال تک کی یعنی جن کو آپ دیہاتوں میں لونڈے والے کہتے ہیں منڈے چھوٹے چھوٹے مجھے انہوں نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہی ہوگا انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ فلا ہے آدھی کورین آدھی انگریزی نہ وہ انگریزی تو جانتے نہیں بالکل تو میں نے کہا میں وہی ہوں وہاں ایک گورنمنٹ کا جو افسر استقبال کے لیے آیا ہوا تھا میں نے وہ انگریزی جانتا تھا اس کے ذریعے سے میں نے سوال کیا کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے مجھے بلایا ہے میں حاضر ہو گیا ہوں انہوں نے کہا جی کہ ترکن ملکوں کے نمائندے آئے ہیں مسجد کے استطاع کے لیے لیکن جتنی ہمیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اتنی کسی دوسرے آدمی کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی میں بڑا حیران کہ ماجرا کیا ہے کہنا یہ رام تھا سیدھی ایمان کی بات ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا میں نے کہا کہ ہوئے وہ کمرے میں جو خصوصی کمرہ ہوتا ہے ہائی اڈے پر اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا میں وہاں جا کے بیٹھا میں نے کہا مجھے دیکھ کے تمہیں کیوں خوشی ہوئی ہے زیادہ کہنے لگے کہ دو وجہ سے میں بڑا مشتاق کے کہوں کے ماجرا کیا ہے میں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے کہنے لگے کہ پہلی وجہ ہے کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور ہم بھی اہل حدیث ہیں جسد جسد جسد حضرت. جسد حضرت. اللہ اللہ, اور اب کیا کہوں کبھی بات آتی ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک مقطع. مقطع ہم کے لیا اپنی ہی سورت کو بگاڑ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے ہمارا بیوہ گھر کس طرح ہوا ہے کہ اپنے ملک میں ہمیں کوئی نہیں جانتا اور دنیا کون لگائے ہوئے ہماری بات کو سننے کی منتظر ہے کائنات ہم چھوٹی سی عزت کے لیے جھوٹی عزت کے لیے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے لیے اپنی روایت کو تبدیل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی ہم کہتے ہیں لبیز بھی پیر ہوتے ہیں منٹوں کی عزت کے لیے کیا ہے رب کی قسم ہے درمرا کہتا ہوں نہ کسی کی پیما ہے نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کی کوئی بات نہ حکومت کی نہ کسی اور کی خدا کی قسم ہے علما کاؤنسل کی ممبری تو کوئی شہ ہی نہیں اگر کائنات کی صنعت ہی میرے کموں میں ڈال دی جائے اور کہا جائے مسلک اہل حدیث میں مسالت کر لو میں صنعت کو ٹھکرا لوں اہل حویض کے مسلط پہ آ نہ آنے دوں گا یہ کیا ہے دو ٹکے کی عزت کے لیے جھوٹی عزت گدا گنی کر کے مانگی ہے عزت مانگ کر اب کسی نے کہا تھا بھوکے کو شیر کئی دن کا بھوکا بوڑا ہو گیا تھا چلا نہیں جاتا تھا شکار نہیں ہوتا تھا مرنے کے قریب اس کے گھر کے پاس اس کی جھاڑی کے پاس ایک جانور گیا ان کا بانسیا سلامت بھوک سے مرے جا رہے ہو باہر میں نے شکار مارا ہے آؤ اس کو نوش کر لو شیر حرکت تو نہ کر سکتا تھا گردن اٹھا سکتا تھا اس نے گردن اٹھا کے کہا کہ کسی کے مارے ہوئے شکار کو کھانے سے مر جانا بہتر ہے میں مان کے نہیں کھایا کرتا میں وہی وہ کھاتا ہوں جس کو اپنے دست بازو سے شکار کرتا ہوں مان کر کیوں کاجی صاحب پھر اس کو عزت اور پھر اس کے لیے مسلط اس کی روایات کو بڑتا شرم نہیں آتی کہتے ہیں ہم بھی بحث لیا کرتے تھے ہمارے بھی بزرگ کرتے تھے ساری دنگر جس چیز کے خلاف ہم جنگ کرتے رہے جھوٹی دو ٹکے کی عزت کے لیے اس مسلط کو تبدیل کریں گے ہم وہ نہیں ہیں میں نے کہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے سو گئے داستانت ہے خدا جانے آج کائنات والوں نے مانا کہ جتنا ستھرا جتنا صاف جتنا نکھرا ہوا مسلک ہمارا ہے کائنات میں اور کوئی مسلک نہیں اگر اسلام دینے بر حق ہے تو اہل حدیث اس مسلک کے بر حق ہے تنہا ہوا مطلب ہے جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا رب واحد کی طرف بلاتا کائنات کا علاج کرو کی ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھ کو مانو میری بات کرو مجھ کو مشاہ مانو کہا مانتے ہو مانو نہیں مانتے نہ مانو میں وہی ہوں جو میرے آقا نے مجھے بننے کا حکم دیا دنیا کیا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے دنیا کی قدر و قیمت کیا ہم کہا کرتے ہیں کہا کرتے تھے اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ حق اور باطل کے درمیان ایک موٹا فرق ہے حق اور باطل کے درمیان ایک موٹا نما دیہاتی لوگوں شہر کے بھائیوں پڑھے لکھے حضرات اور میری سادہ دل بہنو سن لو ایک بات حق اور باطل کی تمیز میں تمہیں بتلا دیتا ہوں پرکھ تم لیا کرنا لیکن اس کسوٹی کو پلوں سے باندھ کر رکھو کہ انشاءاللہ شاء دم تک تمہارے کام آئے گی سنبھال کر رکھنا اس بات کو سنبھال کر رکھنا تو تمہارا فائدہ کہ انہی کے مطلب کی کیا رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی ہی کی محفل سوارتا ہوں چرانگ میرا ہے رات ان کی سننا بات حق اور بات میں ایک بنیادی فرق جب بھی کوئی بات آئے کوئی بڑا عالم موجود نہ ہو نہ ہو تم خود پرکھ لو نا भी ہاتھی بھی, بھی پرکھ سکے ان پڑھ بھی پرکھ سکے موٹا معیار موٹا قانون حق اور باقن کے درمیان فرق یہ ہے باقل اپنی طرف بلاتا ہے حق رب میں واحد کی طرف بلاتا ہے فرق یہ حق کیا کہتا ہے حق یہ نہیں کہتا مجھ کو مانو حق کہتا ہے میرے رب کو مانو میرے آقا میرے مالا سرور کا لین رسول فکلین حضرت محمد و رسول اللہ اللہ ان سے بڑی کوئی ذات کائنات میں ہوئی کوئی ان سے بڑی ذات کائنات میں ہوگی کیا کہا تھا کسی نے خوب عربی شاعر نے عجیب بات کہی کہ مذہب کے بہور ہو بلا اطے نب مسلح والا نہ ان آئی زمانے بیت گئے مائیں اس جیسا پیدا نہ کر سکیں اور جب ایک ماں نے وہ جم دیا تو پھر کائنات کی مائیں باز ہو گئی کہنے لگی کہ محمد جیسا پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے وہ ہستی صلی اللہ ہو وہ ہستی جن کے بارے میں حسان نے کہا تھا کہ ماں احسن امن کا لم نہیںم کا لمتاؤلتا مر من کل خلط تک ماتاؤ تجھ سے حسین چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور تجھ سے خوبصورت وجود آسمان کی آنكھ نے دیکھا ہی نہیں وہ ذاتے برحق وہ ذات كے جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر ملوج المنی لقد مور القمر لائم کے الصدا کما کا نہق کہوں بادش خدا بزرگ پوری قسطہ مختصر پوری شان کے بارے میں کیا کہوں کہ عرش کے نیو اور فرش سے اوپر تجھ سے بہتر وجود کائنات نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ وجود اس کائنات سے رخصت ہو رہا حق اور باطل کا ذرا فرق سمجھ لو کسوٹی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں اور یہ فرق ہر جگہ آزماؤ پیروں کے لیے بھی آزماؤ فقیروں کے لیے بھی لٹوروں کے لیے بھی ڈاکوں کے لیے بھی سوداگروں کے لیے بھی دین فروشوں کے لیے بھی زمیر فروشوں کے لیے بھی ایمان فروشوں کے لیے بھی مسلط فروشوں کے لیے بھی اور بات پرستوں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے آزماؤ معیار کیا ہے وقت آخر ہے اور آخری وقت خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے یاد کریں ہوتی ہے خواہش کہ نہیں ہوتی آدمی جاتا ہے اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کاش وقت آئے کہ لوگ مجھے یاد کریں لیکن کائنات کا ایران جا رہا رب کا پیغام بن جا رہا عرش والے کا من جا رہا کعبے کے رب کا نبی جا رہا کیا کہا لال اللہ ہل یہور لال اللہ ہل نسارا حضو قبر امبیا ہے مساجد لا تحضو قبری وسلہ یونت لوگو اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنے لیے سجدا گاہ بنا دیا جاتے انہیں کیا کہا فرمایا لوگوں میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت بنا کے پوج نہ شروع کر دینا اپنے سے ہٹایا اور کس کی طرح بلایا کس کی طرح بلایا فرمایا ہو بلا ہوا لوگ جکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اور کسی کے سامنے تمہارا سر جھکنا کس کی طرف لوگوں کو یہ کہا پھر سچائی کی علامت کیا ہے لوگوں کو یہ کہا بعد میں تخلیے میں اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اللہ لا کا جال قبری عیدا اللہ لا جال قباری وسن اے اللہ میری قبر کو میلہ گانہ بنا دینا کہ لوگ میری قبر پہ آ کے میلے لگائیں میرے نبی کی دعا کی قبولیت کو دیکھو کہ ہر ایرے اور غیرے جنہوں نے دین کے نام پر دکانداریوں کو قائم کیا ان کی قبروں پر میلے لگے ہوئے لیکن کونین کے شہنشاہ کی قبر کو اللہ نے میلوں سے محفوظ کیا ہوا یہ میرے آقا کی دعا کی قبولیت کا اثر حق اور باطل نبیوں نے بھی یہی کہا کل لاس والوں کو مارے اجرا ان اجری اللہ اللہ فتح کے لوگ لوگوں ہم آئے ہیں تم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ رب کا پیغام سنانے کے لیے تمہیں رب کی طرف بلانے کے لیے نبی میں نے کہا جوانو میرے ساتھ تمہیں کیا ڈال لو لگے بڑا تعلق یہ ہے کہ آپ حدیث ہے سبب کیا ہے کہ ہم نے جب آپ کے متعلق سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک جوان آدمی ہے اور یہاں جو سترہ ہزار آدمی مسلمان ہوا ہے اس میں سولہ ہزار آدمی جوان ہیں جوان پندرہ سال سے لے کر پچیس سال چھبیس سال کی عمروں تک کے جوان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ٹیکنیکل کالجوں میں پڑھنے والے انجینئر پروفیسر لیکچرار سائنسدان تعلق صنعت حرفت کے پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان ہوئے میں بڑا خوش ہوا مسجد پہنچا پہلے داروں خلافہ میں پہنچا جس مسجد کا اختتا تھا وہ کوریا کا دوسرا بڑا شہر پہلا بڑا شہر سیول ہے جس کی آبادی اسی لاکھ ہے اس شہر کی آبادی دوسرے بڑے شہر میں جتنے مسجد کا اختتا تھا اس کی آبادی کوئی ساٹھ لاکھ کے قریب میں وہاں پہنچا جمعہ کا دن تھا نماز کا وقت ہو چکا تھا سیدھا مسجد میں کہیں گے جی آپ کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے آپ اب سیدھے جلدی مسجد میں چلے وہاں تقریب کا آغاز ہو چکا ہے وہاں پہنچے جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا ایک عرب ملک کے شیخ آئے ہوئے تھے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مسجد کھجا کھچ خج جس طرح آپ اللہ کے فضل سے یہ درسگاہ بڑی ہوئی اسی طرح مسجد کھجا کھچ خج پڑی ہوئی اور مسجد اتنی خوبصورت جگہ پہ واقعے کہ میں نے شاید زندگی میں کم ہی اتنی خوبصورت مسجد کہیں دیکھی مسجد کے نیچے سے دریا بہتا ہے اور مسجد کے نیچے سے دریا کے اوپر مسجد بنائی دوسری طرف پہاڑیاں ہیں ایسی پہاڑیاں کے آدمی تلاش کرے کہ سبزے سے خالی کوئی جگہ نظر آ جائے سبزے سے خالی جگہ کوئی نظر ہی نہیں آتی درخت سبزہ پھول پودے اور اس پھولوں کی وادی میں پہاڑیوں کے دامن میں دریا کے اوپر یعنی دریا کے کنارے پر نہیں بلکہ اس مسجد کے بعض بنیادیں دریا کے اندر رکھی گئی تاکہ وضو کے لیے گرمیوں میں پانی کی سہولت رہے دریا میں بیٹھ کے وضو کیا جائے اتنی خوبصورت مسجد مسجد دیکھ کے ہی دل خوش ہو گیا اللہ تو نے اپنے نبی سے کیا وعدہ کیا تھا برا سا نہ کا ذکر رک. اے میرے نبی یہ دشمنانے دین مکے سے تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں مکہ سے تیرا نام مٹا دیں گے تو ہم نے تو تیرا نام کو کوریا کی پہاڑیوں تک پہنچانا ہے برفالا برفالا ل کا ذکر اور ایک دلچسپ بات بتلاؤ دنیا کے جس ملک میں بھی اسلام پہلے پہنچا وہی پہلے خالص اسلام ہی پہنچا ہندوستان میں بھی جو اسلام آیا تو وہ محمد ابن قاسم لے کے آیا تھا